الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل وليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من جهده الله فلا نزل له ومن نزل فلا هادئ له لا إله إلا الله وحده لا شيكا ونشهد أن سيدنا أعود على محمدا عبده رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعیم اہلنا الصراط المستقیم صراط الذین انا عمت علیہم غیر المخذوب علیہم برد ظلیم اللہم سلینا محمد وعلا آل محمد كما صلى الله تعالى ابراهيم و على ابراهيم ان انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد و آل محمد كما باركت على ابراهيم و آل ابراهيم ان حميد مجيد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 دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوک میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد معزز علماء کرام اساتذہ کرام طلبہ اظام اور دیگر میرے بزرگ اور میرے دوست اور عزیزوں آپ حضرات کی خدمت میں میں نے قرآن کریم کی وہ صورت مبارکہ تلاوت کی ہے جو تقریباً ہر مسلمان اگر نہ صحیح تو وہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ صورت زبانی یاد ہے اور میں نے اس صورت کا انتخاب دو وجہ سے کیا ہے نمبر ایک میرا آپ کے جامعہ میں پہلا بیان ہے تو میں چاہتا ہوں کہ پہلا بیان پہلی صورت پر ہو اور دوسری وجہ اس بیان کی وہ یہاں درجہ حفظ کے طلباء کے اعلاس میں یہ تقریب منعقد ہوئی ہے اور طلباء نے جو قرآن کریم حفظ فرمایا ہے میں چاہتا ہوں اس پورے قرآن کا خلاصہ مختصر الفاظ میں تمام حضرات کی خدمت میں پیش کروں پورا قرآن ہر شخص زبانی یاد نہیں کر سکتا قرآن کی مکمل تفسیر اور ترجمہ ہر بندے کے بس میں نہیں لیکن مکمل قرآن کا مکمل خلاصہ جس کو بیان کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تین سیکنڈ لگے یہ ہر بندے کے بس میں ہے تین سیکنڈ تو زیادہ نہیں ہے یعنی اگر میں آپ کی خدمت بھی عرض کروں کہ ہمارا آج کا بیان یہ تین سیکنڈ پر مشتمل ہوگا تو یہ غلط بات نہیں ہے آپ کہیں گے تین سیکنڈ بیانگیٹو تو بیان تو تین سیکنڈ پر مشتمل ہوگا لیکن اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایک گھنٹہ لگے گا اور یہ ہوتا ہے کہ متن چھوٹا ہوتا ہے شرح تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے کبھی تمہید ذرا لمبی ہوتی ہے اور تقریب بہت چھوٹی ہوتی ہے اور یہ کہ تمہید لمبی ہو اور تقریب چھوٹی ہو آپ اگر فرمائیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے تو میں آس کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تقریر بہت چھوٹی تھی اور آپ کی پہلی تقریر کی تمہید بہت لمبی تھی پہلی تقریر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کی تقریر چند الفاظ پر مشتمل تھی لیکن اس تمہید تقریر سے قبل چار جملے تمہید کے تھے دو جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دو جملے مشرقین کی طرف سے اور چونکہ مشرقین کے دونوں جملے ٹھیک تھے اس لیے وہ جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بن جاتی ہے اس تقریر سے مراد وہ تقریر ہے جسے ہم حدیث کی تین قسموں میں بیان کرتے ہیں کہ حدیث کی تین قسمیں ہیں آپ آدھار قلم میں ہے قولی فیلی اور تقریری تو مجھے چاند قبل کی بات ہے کہ بہاور پور سے ایک مولانا نے فون کیا یہ جو ہم حدیث کی تیسری قسم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بولے اور آپ خاموش رہیں اس کی مثال کیا ہے نبی عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فیل ہو اور آپ خاموش رہیں تو آپ کی خاموشی جو تائید ہوتی ہے جسے تقریری حدیث کہتے ہیں تو اس کی مثال کیا ہے مثالیں بہت ساری ہیں میں سنمان پہ آپ کو مثالیں نہیں دے رہا جب آپ اصول حدیث پڑھیں گے تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہ مثالیں تلاش کرنی کتنی مشکل ہیں اور میں ایک مثال دیتا ہوں طلبہ کے لیے بہت آسان ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرقی نے مکہ کو جمع فرمایا توحید کی دعوت دینے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لبس تو فی کو معمورا یہ شملہ البج تمہ نے ساد کا نمکا دوسرا جملہ اہل مکہ نے کہا جب ربنا کام فی کا اللہ سے یہ پانچواں جملہ تقریر ہے اور چار جملے اس کی تمہید ہے تو دیکھو تمہید کتنی لمبی ہے یہ کیونکہ کہ مشرقین کی دونوں دو باتیں ٹھیک تھی آپ نے اس کا ردری فرمایا اس لیے آپ اس حدیث تفریح کے زمرے میں لے آئے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ یہ بتاؤ لبش تو ممرا میں تمہارے اندر ایک عمر کا کتنا حصہ گزار چکا ہوں چالیس سال گزارے البجب تمونی سعد کا نم کاز اہل مکہ تم نے مجھے کیسے پایا ہے میں کلا بس گزارش کرتا ہوں احادیث نبوت کے ترجمے کرنے سیکھے حالا بھجو تم اساتے کا نم اس کا لفظی ترجمہ کرنا کم از کم میرے بس میں نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ حضور پر فرمائے تم نے مجھے سچا پایا یا یہ لفظ ہم ادا نہیں کر سکتے آسان سا ترجمہ کیا ہے تم نے مجھے کیسے پایا ہے میں نے تمہارے اندر چالیس سال گزارے ہوں تم نے مجھے کیسے پایا ہے تم نے کہا جب رب نہ کر رہی رومرہ ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا ہے ما وجدنا نہ فی کا اللہ صدقہ آپ کو ہر بار سچا ہی پایا ہے اب آپ نے فرمایا فرما لا اللہ الا اللہ تفلو جب ہمیشہ سچ بولتا ہوں تو میں اچانک جو بات کروں گا وہ بھی سچی ہوگی یہ تو نہیں ہو سکتا بندہ چالیس سال تک سچ بولتا رہے اور اچانک جو بول رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے تو جو اب کہوں گا وہ بھی سچ ہے اور وہ کیا ہے او رو لا تفلح ہو کل میں پڑھ لو تم نجات پا جاؤ تو دیکھیں تقریر ایک جملے کی ہے تمہید چار جملے کی ہے تو ایسے ہوتا ہے تمہید لمبی ہو اور تقریر بہت چھوٹی ہو اس سے ایک مسئلہ بھی آپ سے معاذ جب مرزا غلام کا قادیانی نے اعلان نبوت دیا علماء اسلام نے اس پر اعتراضات کیے کہ مرزا غلام مد کا ریانی ذنا کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے شراب پیتا ہے انگریز کا ایجنٹ ہے بند کمرے میں رات کی تنہائیوں میں نامحرم عورتوں سے پاؤں دبواتا ہے اس قسم کے کی اعتراضات کیے تو ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے وہ حضرات کہ جن کے پاس دین کا درد ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے دین کا درد اور بات ہے اور دین کا علم اور بات ہے اور یہ بس اوقات غلطی ہم اہل حب کو بھی لگ جاتی ہے ہم درد رکھنے والوں کو علم رکھنے والوں سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے کراچی کے کچھ ڈاکٹر تھے یہ ہمارے سرگودا چلّا لگاتے ہوئے پہنچے کچھ وقت کے لیے تو میرا پتہ کیا میں گھر پہ تھا مجھے ملنے کے تشریف لائے جب جانے لگے تو مجھے فرمانے لگے کہ ہماری خواہش ہے کہ ہمیں آپ کو نصیحت فرمائے میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ کا بیٹے کی عمر کتنی ہے فرمانے لگے کوئی دس بارہ سال پندرہ سال کا ہوگا میں نے کہا میری نصیحت ہے کہ آپ اس کو ایک سال کے لیے تبلیغی جماعت میں بھیج دو مجھے کہا مولانا صاحب اب کیسی بات کرتے ہیں میں نے کہا آپ سال کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو آپ نے غلط کیا یا मैं तो کہتے ہیں میں تو چلے کے لیے آیا تو میں نے ٹھیک کیا غلط کیا کہتے ٹھیک کیا تو میں نے کہا بیٹا سال کے لیے بھیج دو کیا فرق پڑتا ہے مجھے فرمان لے کہ اس کے پڑھنے کی عمر ہے تو میں نے کہا نہ پڑھا تو کیا ہوا دین کا کام کرے تو پڑھنا ضروری ہے مجھے کہتے نہیں اصل تو علم ہے نا پھر علم حاصل کر لے پھر اس کو میں نے کہ اس سے پتا چلا کہ تبلیغ میں دین کا درد ملتا ہے دین کا علم نہیں ملتا میں تبلیغ کی حمایت کر رہا ہوں مخالفت نہیں کر से درد وہاں سے ملے گا علم آپ کو جامعہ سے ملے گا تو ہم درد دل کی قدر بھی کرتے ہیں اور علم نبوت بھی قدر کرے تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا بس آپ کو سمجھ آ میری براہش صرف تھی کہ جو اہل علم علمی کام میں لگے ہیں ان کو تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میں تبلیغ کا حامی ہوں اور زور تعیق کرتا ہوں تبلیغ پر ہونے والے اعتراضات کے مدلل اور دندان شکن جواب دیتا ہوں لیکن جو اپنی غلطی ہیں ان کی صلاح بھی تو کرنی چاہیے نا میں نے اس لیے میں گزارش کر رہا تھا کہ تبلیغ میں جانے سے دین کا درد پیدا ہوگا لیکن دین کا علم کہاں پیدا ہوگا یہ مدرسے بھی ہوگا یہ مدرسے بھی ہوگا اس لیے اور علم کی کتنی قیمت ہے میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے حاضر ہو اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے کہ آپ کا احساس ہوگا علم کیا چیز ہے اور مقام نبوت کیا ہے نبی کا اصل منصب کیا ہے پیغمبر کا اصل کام کیا ہے اللہ ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی تقریبا فرمائے جو اپنے احباب ہیں ان کی جو کوتاہیاں ہیں بند کمرے اس کے کی نشاندہی ضرور کرنی چاہیے اور سٹیج پر ان کی تعریف ضرور کرنی چاہیے ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور جو جس شعبے میں دین کا کام کریں اس شعبے کے قواعد کا خیال رکھیں جب اس شعبے کے قاعدے اور ضابطے چھوڑتے ہیں تو پھر فطرہ پھیلتا ہے دین کا کام نہیں ہوتا یہ ہمیشہ یاد رکھ لیں جو طلباء اس جامعہ میں پڑھتے ہیں ان کو اس جامعہ کے قواعد کا خیال رکھنا چاہیے اس جامعہ میں پڑھیں گے اور قاعدہ کسی اور مدرسے کا استعمال کریں گے تو اس جامعہ میں آپ کی پڑھائی نہیں ہوگی پھڈا اور لڑائی ہوگی تو جس ادارے میں رہنا ہے اس ادارے کے قواعد جس جماعت میں رہنا ہے اس جماعت کے اصولوں کی پابندی بہت ضروری ہے ہمارے پاس ایک جماعت کے حباب تشریف لائے تو مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ مولانا صاحب آپ بھی ایک سال کے لیے جائیں میں نے کہا میں تو ایک سال کے لیے نہیں جاؤں گا مجھے فرمان لے کے ایک سال کے لیے نہیں جانا چاہیے میں نے کہیں جانا چاہیے تو آپ کیوں نہیں جائیں گے میں نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا چاہیے ویسے جانا چاہیے تو مجھے کہنے کے کہ نہیں آپ کو بھی جانا چاہیے میں نے کہا میرا شعبہ تو فضائل والا نہیں میرا شعبہ تو دلائل والا ہے مجھے آپ دلیل سے قائل کرو کہ مجھے جانا چاہیے مجھے فرمان لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہے اور آپ عالمی نبی کے وارث عالم ہیں اس لیے پورے عالم میں جانا آپ کی ذمہ داری ہے میں نے کہا میں وارث حضور پاک مورس اور وارث اسی میں وہ کام ہوتا ہے جو مورث کے ذمے ہو کہتے بالکل میں نے کہا رسول اللہ وسلم پورے عالم کے نبی تھے تو پورے عالم میں گئے بھی تھے مجھے کہتے نہیں تو میں نے کہا جب میرا مورص پورے عالم میں نہیں گیا تو وارث کے ذمے پورے عالم میں جانا کیسے ضروری ہے مجھے کہنا ہے کہ حضور وسلم نے صحابہ کرام کو شاگردوں کو بھیجا ہے تو میں نے کہا کوئی ترتیب یہ ہے کہ حضرت شیخ جامعہ میں پیسے طلبہ کو بخاری پڑھائیں خود نہ آل میں جائیں شاگردوں کو بھیجیں تو پھر مجھے نہ کو نہ تیرا جانا ضروری ہے مجھے وہی مولانا صاحب آپ ادارے میں بیٹھ کے پڑھائیں اور اپنے شاگردوں کو بھیجیں میں دلیل پوچھ رہا ہوں میرے جانے پہ آپ دلیل دے رہے ہیں میرے شاگردوں کے جانے پہ تو مجھے کہتا ہے کہ نہیں جانا چاہیے میں نے کہا جانا چاہیے میرے جانے پر دلیل پیش کروں اب میں نے ان کو بات سمجھائی میں نے کہا ناراض نہ ہوں اصل میں آپ سے غلطی ہوئی کہ آپ نے رائےبین کا سور چھوڑ دیا اس لیے آپ پھنس گئے وہ سور نہ چھوڑتے آپ پھنستے نہیں رائےبین کا سر یہ ہے علماء کے پاس جاؤ دعوت نہ دو کارگزاری سنو تو انہیں کارگزاری سنانے کی بجائے مجھے دعوت دینی شروع کر دی ہے تو انہیں اصول توڑ دیے جب اصول توڑو گے تو مولوں کے سامنے پھنسو گے علماء دلیل سے قائل نہیں ہوتے کارگزاری سے مائل ہوتے قائل ہونا اور ہوتا ہے مائل ہونا اور ہوتا ہے آپ عالم کو ایک سار پر لے جانا چاہو اور دلائل سے قائل کرو تو آپ بھی کر سکتے کارگزاری سناؤ تو مائل کر سکتے ہو تو علما کو قائل کرنا چھوڑ دو مائل کرنا شروع کرو ان کا مائل ہونا ہی کافی یہ اپنوں کو باتیں سمجھانی چاہیے اللہ میں بات سمجھنے کی عطا فرمائے مجھے ویسے ایک بات یاد آ گئی مانسیرا میں میں اپنے تبلیغی صحبر اگر تو میرے طالب علم کے دوست تھے وہ سال میں چل رہے تھے ہم دونوں کٹھے بیٹھ گئے کسی مسئلے پر ہماری گفتگو شروع ہو گئی جیسے دوستوں کی ہوتی ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں اور آپ جو گفتگو کریں گے یہ اصول کے ساتھ یا بغیر اصول کے انہوں نے کہا جی گفتگو تو اصولوں کے ساتھ ہونی چاہیے میں نے کہا آپ کی جماعت کا نام کیا ہے کہتے تبلیغی جماعت میں نے کہا میری جماعت کا نام کیا ہے کہتے عالمی اتحاد اور سنت والی میں نے کہا آپ اپنی جماعت کے اصول کا خیال رکھیں میں اپنی جماعت کے اصول کا خیال رکھوں اصول کو توڑنا نہیں ہے مجھے کہتا یہ بالکل ٹھیک ہے میں نے کہا تبلیغی جماعت کا اصول یہ ہے کہ بحث بالکل نہیں کرنی میری جماعت کا اصول ہے کہ بحث ضرور کرنی اس لیے سنوں گا تو راجا کہ آپ خاموشی سے سنتے رہے اور میں بولتا ہوں اگر میں چپ ہو گیا تو میرا سول ٹوٹ جانا ہے آپ بول پڑے تو آپ کا ٹوٹ جا مجھے کہتا ہے کہ فائدہ کیا ہوا تو میں نے کہا نہ کریں میں نے تو نہیں کہ بہت ضرور کرنی آپ کو شوق تھا نا اس لیے ہم نے اصول کے ساتھ آپ کے خدمت میں بات کی یہ جو میں چھوٹی چھوٹی باتیں سناتا ہوں یہ لطیفے یا ہنسی کے لیے نہیں ہوتی میں صرف طلبہ کو تیار کرتا ہوں کہ آپ کو گفتگو کا سلیقہ ہے لڑنا نہیں ہے ڈنڈا نہیں مارنا جھگڑنا نہیں ہے اپنے مسلک پر آپ کو گفتگو کرنے کا سلیقہ ہے کہ گفتگو کیسے کرنی ہے بس لاہور جوہر تون ایک مسجد میرا بیان تھا زہر کے بعد بیان سے فارغ ہوا تو ایک صاحب بیٹھ گئے تو مجھے فرمانے لگے کہ مولانا صاحب حدیث حجت ہے میں نے کہا جی آپ کا کیا خیال ہے کہتے حجت ہے آپ خور نہ کہا کرو حجت ہے آپ نے جواب دیا کرو جواب ان کو دینے دو پھر ان سے دلیل مانگو جب میں کہوں گا حجت ہے تو دلیل میں پیش کروں گا نا میں خاموش میں نے کہا جی آپ بتائے کہتے حجت نہیں ہے میں نے کہا کیسی کو وجہ دلیل پیش کریں وہی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تبو انی غیر القرآن کہ جب میں قرآن پڑھو تو لکھا کرو اور قرآن کے علاوہ باقی میری باتیں جو حدیث سے ہے نہ لکھا دو اگر حدیث حجت ہوتی تو اللہ کے نبی لکھنے کی اجازت دیتے تو آپ نے اس اسے لکھنے سے منع کیا کہ کل لوگ اس کو حجت نہ بنا لیں میں نے کہا یہ جو آپ نے پڑھا ہے لا تن خیر القرآن یہ کون سی صورت کی آیت ہے مجھے کہتے یہ تو حدیث میں ہے میں نے کہا وہ تو ماننی نہیں ہے حدیث تو حجت نہیں ہے نا ہمیں کوئی دلیل پیش کرو کہ حدیث اجت نہیں ہے آپ کہتے ہیں حدیث نہیں کیوں اس کہ حدیث میں آیا میں نے کہا پڑھے لکھے آدمی ہیں ہم دیہاتی لوگ ہیں ہمیں صحیح طرح سمجھاؤ آپ کی بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی بہت شرمندہ ہو میں نے کہا کوئی اور دلیل ہے تو آپ اس کو لیں اس پر بات کر لیں یہ اچھی طرح بات سمجھا کر بات چل پڑی ہے میں ایک دو بات آپ کو سنا دیتا امارات کا میرا سفر تھا تو شارجہ میں کچھ تبلیغی احباب ملنے کے لیے تشریح لائے تبلیغی جماعت والے تو انہوں نے کہا جی ہمارا ایک ساتھی ہے جو بگڑ گیا ہے ہم چاہتے ہیں اس سے آپ بات کریں میں نے کہا میں بات کروں گا لیکن طرز میرا ہوگا آپ کا نہیں ہوگا کہ میں نے کہا آپ کا طرز یہ کہ آپ نے کہا جی مولانا صاحب سے بات کرو تو میں تو ہر بندے کو منہ نہیں لگا کر اسے بحث شروع کر دوں مانے گا وہ نہیں اور پورے شارجہ مشہور کرے گا کہ میں نے مولانا من سے مناظرہ کیا اور مجھے منوا نہیں سکے اور پھر آپ مجھے فون کریں کہ مولانا صاحب سنا ہے کے لڑکے ساتھ ہوئے اور سنیں آپ آگے تو میں نے کہا اتنا پروپگنڈا کیوں ہوگا تو اس خوشبو آپ کی طرز میری طرز پر کرو تو بہت فائدہ ہو کہتے ٹھیک میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہے آپ دس پندرہ احباب کو بلاؤ کھانے پر میرے آنے پر بھی مولانا صاحب پاکستان سے ہمارے بزرگ تشریف لائے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ کھانے میں آپ بھی آ جائیں آپ بھی اس کو بھی بلا لو تو وہاں جا کر مجھے آپ کہنا کہ مولانا صاحب آپ کھانا بھی فرمائیں تناور فرمائیں اور کچھ گفتگو بھی فرما دیں تو پھر میں آپ سے کہوں گا بھائی ایک گھنٹہ ہے میرے پاس تو میں 15 منٹ بیان کر لیتا ہوں اور 45 منٹ آپ مسئلے پوچھو تاکہ ہمارا وقت قیمتی ہونے کا ٹھیک ہے تو جب ساتھی بیٹھ گئے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ مولانا صاحب کو دو بات فرمائیں میں نے کہا آپ ایسا کریں پندرہ منٹ میں بیان کرتا ہوں اور پینتالیس منٹ آپ اپنے مسئلے پوچھو دیکھیں ہم نے بحث کا نام نہیں دیا اس کو اس لڑکے کو مخاطب نہیں کیا مقصد اس کو سمجھانا تھا کوئی مقصد اپنا علم تو منوانا نہیں تھا تم نے کہا جی بہت اچھا تو میری ترتیب پر وہ لڑکا چھ سات کے بعد بٹھایا گیا اب ایک نے مسئلہ پوچھا دوسرے نے تیسرے نے چوتھے نے اس کی باری آ تو اس نے کہا جی میں نے ایک مسئلہ تو نہیں پوچھنا میرے ویسے کچھ اشکال ہیں میں نے تو کو کوئی نہیں اشکال پوچھ لے مسئلہ پوچھ لے بات کی بس نام ہی بدلتا ہے نا آپ بتاؤ اس فضائل اعمال میں کچھ احادیث ایسی ہیں جو قرآن کریم کے خلاف میرے کچھ اشکال آپ میں آپ احادیث پڑھتے ہیں قرآن کے خلاف ثابت کرتے ہیں میں آپ سے بحث نہیں کرتا میں وہ لکھتا جاتا ہوں اور میں رائے رائوٹ جا کر ان فضائل اعمال کی حادیث کو فضائل مال سے نکلوا گا تاکہ ساری خزائے مال قرآن کے مطابق ہو جائے وہ بہت خوش ہوا میں <laughs> <laughs> شروع کرے ذرا لائن پہ چڑھائیں اس سے بات جو کرنی ہے میں نے کب بتایا کون سی حدیث ہے میں حضرت شہزری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں خون مبارک تھا تو آپ نے مالک بن سنان صحابی رضی اللہ الفرمائد اس خون کو کس جگہ پر پھینک کے جاؤ وہ چلے گئے اور دیکھ تیرے بھی کہاں پھینکوں پھر میں خیال آیا کہ کس جگہ میں پھینک دوں گا اوپر لوگ گزریں گے تو میں اس پیسی جگہ پہ رکھوں کسی کا پاؤں آئے عزت کرو اس کی تو انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو پی لیا تو واپس آپ میں نے اس خون کو پی لیا تو رسول اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض بھی ہوئے خوش ہوئے تو یہ واقعہ قرآن کریم کی آیت خرمت علی تو اس کے خلاف قرآن کریم میں کہ عدم حرام ہے دم نپاک ہے نجس ہے تو اس نے نجس خون کو کیسے پی لیا یہ قرآن کے خلاف میں نے کہا یہ خون امدی کا تھا یا نبی کا اس نے کہا یہ جی نبی کا تو میں نے کہا امدی کا خون تو نہیں تھا نبی خون کا حکم اور ہوتا ہے امدی کا اور ہوتا ہے میں اس ترتیب پہ بات کر رہا تھا کہ وہ لائن پہ چڑھ جائے اس نے کہا کے مانگنا صاف دیکھے خون خون ہے نبی کا ہو یہ امتی کا ہو قرآن نے کوئی فرق نہیں کیا قرآن نے مترگن فرمائے علیہ المئی تد ودم یہ دم حرام ہے دم نپاک ہے نبی ہو یہ امتی ہو کوئی فرق نہیں جب قرآن کوئی فرق نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں میں نے کہا ایک مجھے بھی شکار ہے کہتا ہے یہ ہو کون سا میں نے کہا آپ شارجہ رہتے ہیں تو یہاں مچھلی ہوتی ہے تاجی ہوتی ہے میں نے کہا آپ کھاتے ہیں کہتے بڑے شوق سے کھاتے ہیں تو میں نے کہا مچھلی تو حرام ہے نجر ہے آپ کیسے کھاتے ہیں کہا لکھا میں نے کہا قرآن کریم میں حرو مت الک المیتا آپ مچھلی سبا کر کے کھاتے ہیں کہتے نہیں تو میں نے کہا مردار ہوئی نا قرآن کہہ رہا ہے مردار حرام ہے اقدام بعد میں ہے المئیتا پہلے ہے پہلے میرے اسکال کا حل ضروری ہے آپ کے اس کا دوسرا نمبر ہے ہمارے اسکال کا پہلا نمبر ہے تو جب قرآن کہتا ہے کہ مردار حرام ہے تو آپ کیوں کہتے ہیں اس نے کہا جی حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو مردار حلال ہیں ککڑی دو مردار حلال ہے ایک اس میں مچھلی ہے اور ایک مچھلی. مچھلی میں نے کہا قرآن نے تو فرق نہیں کیا مہتا مہتا ہوتا ہے مردار مردار ہوتا ہے مچھلی ہو یا بکرا ہو قرآن نے فرق نہیں کیا اس نے کہا جی جس نبی پر قرآن اترا ہے اس نے فرق کیا میں نے کہا وہ نبی اگر مہتا میں فرق کرے تو جائز ہے دم میں فرق کریں تو پھر جائز کیوں نہیں ہے اگر وہ نبی مردار میں فرق کر دے تو جائز جائے خون میں فرق کریں پھر جائز کیوں نہیں ہے کہتے کہ مجھے بات سمجھ آ رہی ہے میں نے کہا اور مسئلہ پوچھا وہ اس کال کہتا میں مسئلہ کہتا تاکہ مناظرے کی صورت اختیار نہ کہتا ہے ہمارے تبدیلی بادشاہ جی کہتے ہیں یہ نماز کے بعد یہاں پڑھتے یا خو سر پر رکھ کے پڑھتے ہیں گیارہ مرتبہ یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں میں نے کہا اگر آپ کے سر میں درد ہو اور آپ دکان سے ڈسپرین کی گولی لیں یہ کسی حدیث سے ثابت ہے بڑے کہتا ہے اس کے لیے حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے میں نے کہا جس طرح سر درد کی دوا کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے گیارہ مرتبہ یا قویو پڑھنے کے لیے بھی حدیث کی ضرورت نہیں ہے بڑے کہتا یہ کہ کیوں میں نے کہا کہ کسی تبلیغ نے کہا ہے کہ یا کبیوں گیارہ بار پڑھو تو اتنا سواب ملتا ہے مجھے کہتا کہ نہیں تو میں نے کہا یا کبھی 11 بار پڑھو تو کیا ہوتا ہے کہتے حفظہ تیز ہوتا ہے تو میں نے کہا کوئی اگر حکیم کہتے خبیرے کو کھا لو حفظہ تیز ہوگا حدیث کی ضرورت ہے کہتے نہیں میں نے کہا حفظہ تیز ہونے کی دو علاج ہے ایک علاج حکیم صاحب بتاتے ہیں کہ خبیرہ کھا لو ایک پیر صاحب بتاتے ہیں یا خبیو پڑھ لو تو علاج کے لیے حدیث نہیں چاہیے <laughs> یہ تو دونوں علاج ہیں نا کہتے نہیں مجھے سمجھ آ گئی میں نے کہا اور بتایا کوئی مسئلہ پوچھ رہا تو پوچھے دو اشکال کی یہ سارے حل ہو گئے تبدیل نے کہا ملا اللہ کو خوش رہے ہمارا لڑکا ٹھیک ہو ہمارا طرز یہ ہے پوری دنیا میں کام کرنے کا اور اس طرز پہ کوئی الجھن نہیں ہے کوئی ٹکر نہیں ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے خیر میں عرضی کر رہا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ تین سیکنڈ میں سورت الفاتحہ کا خلاصہ آپ کو یاد کرا دو لیکن آفرم قرآن کریم الحم سلیح کے بنناس تک یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھے مجھ سے بات کرے تو اپنی بات نہ کرے میری بات مجھے سنائے میرا کلام مجھے سنائے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھے نماز مجھ سے بات کرے تو اپنی زبان میں نہ کرے میرا کلام مجھ کو سنائے اور میرے کلام کے ذریعے مجھ کو مانگے جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہر رکات میں پورا قرآن پڑھے یہ بندے کے بس میں نہیں ہے ہر وقت میں پورا قرآن پڑھے یہ بندے کے بس میں نہیں اللہ کی خواہش ہے اور بندے کے بس میں نہیں اب اللہ کی خواہش جو بندے کے بس میں نہیں اس کو بندہ پورا کیسا کرے اس کا قرآن کریم نسخہ دیا ہے ولقت آتے کا صبا من المسانی میں نے تمہیں سات بار بار پڑھنے والی آیتیں دی ہیں اور یہ بار بار تم سات آیتیں پڑھو گے اس کا نام کیا ہے القرآن عظیم یہ پرانی عظیم ہے تم پورا قرآن ہر رکعت میں نہیں پڑھ سکتے تم ہر رکت میں قرآن عظیم پڑھ دیا تم آپ کو بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے تو قرآن عظیم کیسے پڑھ لے گی بندہ سمجھتا ہے کہ قرآن عظیم قرآن سے پڑھا ہوگا جب اللہ قرآن کریم میں ایک لفظ بول کر ساتھ اس کی صفت بیان کرتے ہیں اس میں خاص حکمت ہوتی ہے خاص حکمت اب یقین فرمائیں میں مبالغہ نہیں کرتا میں اس عنوان کو شروع کر دوں نا کہ ایک لفظ پر اللہ صرف بیان کر خاص حکمت کیا ہوتی ہے آپ کی زور ہو جانی ہے اور اس عنوان نے ختم ہونے کی قریب بھی نہیں بریان میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کا ذوق تازہ ہو ایک مثال سن لیں حضرت یوسف علیہ السلام پہ زلیخا فریختہ ہوگی ہو گئی مصر کی عورتوں نے زلیخا پر تانا دیا کہ تو غلام پر عاشق ہو گئی شرم نہیں آتی زلیخا نے کہا کہ تم نے اس غلام کو دیکھا ہی اگر دیکھ لیتی تو مجھے تم تانا نہ دیتی اچھا ہمیں دکھا دو تاکہ ہم دیکھیں وہ غلام کیسا ہے زلیخا نے مصر میں شاہی محل پہ دسترخوان لگایا اس میں پھل رکھے چاقو چھڑیاں رکھ دی قرآن کریم میں چھڑیاں رکھ دی اور یوسف سے کہا اخرچ آپ باہر تشیف لائیں یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں نبی علم غیب نہیں جانتا تو ان کو کیا پتا باہر کون سا تماشا ہے علم غیب دو چیزوں کا نام ہے طلبہ اس کو نوٹ فرمائے نمبر ایک ذاتی ہو نمبر دو جمی و ما کون ہو یہ دو شرطن ہو تو علم غیب نہیں بنتا یہ صرف طلبہ کے متعلق بات ہے تو ان نے کہا باہر رو, باہر کشی لائے تو جب مصر کی عورتوں نے جو ضولیخا کو تانا دیتی تھی انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو قرآن کریم میں ہے ایک انہوں نے کام کیا اور ایک انہوں نے جملہ تھا فلما نہ ای نہ ہوں اکبر نہ سمجھا اور انہوں نے یہ کیا کتا نہ کام یہ کیا کہ اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہاتھ کاٹ دی یہ کام کیا اور جملہ کیا تھا ماں ہاذا بشارا انحاذا علام ملکن کریم یہ بشر نہیں ہے فرشتہ ہے ایک کام کیا اور ایک جملہ بہت توجہ سے بات سمجھ یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بشر نہیں ہے یہ بشر نہیں ہے فرشتہ ہے یہ جملہ ان کا ٹھیک تھا یا غلط بتائیں یوسف علیہ السلام بشر تھے یا فرشتے اور وہ کیا کہہ رہی یہ بشر نہیں ہے فرشتہ ہے یہ بات ان کی ٹھیک تھی یا غلط ہے غلط پورے قرآن میں اللہ نے اس جملے کی تردید نہیں فرمائی اگر غلط ہوتا تو اللہ تردید فرماتے خدا کا تردید نہ فرمانے اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا جملہ ٹھیک ان کا جملہ ٹھیک تھا کہ یہ بشر نہیں فرشتہ ہے اور جب یہ بات بالکل غلط ہے کہ یوسلام بشر نہیں تھے فرشتے تھے تو جب جملہ ٹھیک ہے دلیل اللہ نے تردید نہیں فرمائی اور جملہ ایسا ہے کہ اس کو ٹھیک کہنا بظاہر ورنہ سمجھتا ٹھیک ہے نہیں کی یہ کیوں کہا تھا اب اس کو ذرا سمجھو انسان میں دو متضاد صفتے ہیں نمبر ایک صفت ملکیت نمبر دو صفت بہیمیت میں تھوڑا سا آسان کرتا ہوں صفت نمبر ایک نمبر ایک فرشتہ پن نمبر دو ڈنگر پن سمجھے میں اور آسان کرتا ہوں نمبر ایک مان کے چلنا نمبر دو من مانی کرنا ہر انسان کے مزاج میں کتنی سفتیں ہیں دو سفتے ہیں نمبر ایک ملکیت نمبر دو بہیمیت نمبر ایک توجہ رکھنا نمبر ایک فرشتہ پن نمبر دو دنگر پن نمبر ایک مان کے چلنا نمبر دو یہ کہاں لکھا ہے انسان کے مزاج میں دو سفتیں اس پر اللہ نے گیارہ کس اٹھائی ہیں کہ انسان کے مزاج میں دو چیزیں ہیں بلقمر پڑھتے جائیں پڑھتے بھی جائیں گنتے بھی جائیں پڑھتے بھی جائیں گنتے بھی جائیں دیکھے آپ گنے گنے گنتے جائیں بشمسی وزماری ازا جل وین اذا جب شاہا ب سمائی بنا ورضی ہما کہا و نفس کتنی قسمیں ہوگی گیارہ قسمیں اٹھا کر اللہ فرمانتا ہے الحما فورا و تخوا یہی دو صفتے ہیں اللہ نے 11 قسمیں اٹھائی ہی ہیں کہ انسان کے اندر یہ دو صفتے ہیں اب بات اچھی طرح سمجھنا فرشتوں اور جنوں کے مزاج میں ایک سفتیں فرشتے کے مزاج میں ایک ہی صفت ہے من مانی نہیں کرنا مان کے چلنا یہ قرآن, قرآنِ میں کہاں ہے لا یاسون اللہ ما یا فارو اور جانور کے مزاج میں ایک ہی صفت ہے وہ کون سی من مانی کرنا اس کا مزاج ہے جب انسان مان کے نہیں چلتا من مانی کرتا ہے اللہ فرمت اولا اگت الام یہ جانور کی طرح ہے آگے نہیں, نہیں نہیں جانور کی طرح نہیں بل ہم ازل کے جانور سے بدتر ہے یہ عزل کیوں فرمایا کراچی سے حیدرآباد گاڑی جاتی ہے اے سی دوسری جاتی ہے نان اے سی اے سی کا کرایا ہے ایک ہزار نان اے سی کا, کا ہے چھ سو میں مثال دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا کتنا کرایہ ہے جولائی کا مہینہ ہے آپ نے ایک ہزار دیا گاڑی پر بیٹھے اور اے سی گاڑی نے اے سی چھوڑ دیا اے سی نے کام کرنا چھوڑ دیا ایئر کنڈیشن گاڑی کی اے سی نے کام چھوڑ دیا اب نان اے سی جا رہی ہے شیشے کھلے ہوئے ہیں ہوا لگ رہی ہے کرایہ آٹھ سو یہ اے سی والی گاڑی ہے کرایہ ہزار اور گھٹن ہے اب آپ پتہ ہے کیا کہتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ ہماری اے سی گاڑی نان اے سی کی طرح ہے آپ کہتے ہیں اے سی گاڑی نان سی سے بھی بدتر کیوں اس میں سے تھا ہی نہیں نہیں کام کرتا اس میں ہے اور کام نہیں کرتا جانور کے مزاج میں ہے من مانی کرنا وہ من مانی کرتا ہے اور انسان جب من مانی کرے تو لائک کلا نام مزاج میں مان کے چلنا تھا پھر بھی من مانی کرتا ہے اب بولو مزل یہ تو اس سے بدتا ہے یہ بات سمجھ آ گئی اور جب انسان مان کے چلے تو یہ کام کن کا ہے فرشتوں کا توجہ رکھنا مان کے چلے تو یہ کام کن کا ہے اور مان کے چلے یہ فرشتہ مان کے چلے اور مزاج میں من مانی بھی ہو پھر فرشتہ ہے یا اس سے بھی آ گیا ان عورتوں نے کہا تھا مہاذا بشارہ یہ بشریت کی نفی نہیں ہے بشریت کے اندر من مانی کرنے بہیمیت کی نفی ہے یہ وہ بشر نہیں ہے جو من مانی کرے یہ وہ بشر ہے انہاظا اللہ ملکن جو مان کے چلتا ہے لیکن مزاج میں من مانی بھی ہے اب مان کے چلا ہے تو یہ ملک نہیں ہے ملک ان ہے یہ ملک اور نہیں ہے ملک کریمن ہے صرف مان کے چلے اور مزاج میں مان کے چلنا ہو وہ ملک ان ہوتا ہے اور مان کے چلے اور مزاج میں من مانی بھی ہو وہ ملک نہیں ہوتا ملک ان ہوتا ہے آپ بتاؤں انہیں ٹھیک کھا تھا غلط کھاتا تو اس جملے کی تبدیل کی ضرورت نہیں تھی اس جملے کو سمجھانے کی ضرورت تھی وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم اسن کے شکار ہو جاتے یہ میں نے دلیل کس بات پہ پیش کی ہے بل قرآن العظیم اللہ کا لفظ بولیں اور ساتھ صفت بولیں اس صفت سے معنی بدلتا کتنا ہے مفوم کیسے بدل جاتا ہے میرے پاس بحم ایسا ذخیرہ ہے میں سے قرآن کے الفاظ آپ کو بتاتا یہ لفظ کے بعد صرف یہ کیوں آئی ہے اس سے معنی کیسے بدلا ہے اور معنی میں توسی کیسے ہوئی یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا بل قرآن العظیم فرمائ تم قرآن پڑھو ہر رکعت میں اللہ وہ تو پڑھ نہیں سکتے فرمائے قرآن عظیم پڑھو بلا کہ قرآن نہیں پڑھ سکتے عظیم کیسے پڑھے قرآن عظیم کا معنی یہ ہے کہ سورت الفاتحہ یہ چھوٹی سورت ہے لیکن اس میں وہ سارے مضامین ہیں جو ایک سو تیرہ صورتوں میں ہے اس لیے صرف یہ قرآن نہیں ہے یہ قرآن عظیم ہے وہ قرآن کریم میں سارے مضامین کیا ہیں جب سارے مضامین معلوم ہوں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ سرف فاتحہ یہ قرآن عظیم کیسے ہے پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے کتنے مضامین بتائے اس کو سمجھنا میں یہ کہہ رہا تھا جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے میرا کلام پڑھے ہم سارا کلام نہیں پڑھ سکتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت پڑھ لو جو سارے کے سارے کلام کا خلاصہ ہے پھر کسی رکعت میں اس خلاصے کے ساتھ تھوڑی سی تفصیل بھی پڑھ دینا اور کسی رکعت میں صرف خلاصہ سنا دینا فرض کی پہلی دو رقطوں میں فرض اور ساتھ کچھ قرآن بھی اور آخری دو رقطوں میں خلاصہ اور صرف خلاصہ لیکن سنت اور فرض میں فرق ہے فرض میں اختصار ہوتا ہے سنت میں طوالت ہوتی ہے فرض میں اختصار ہوتا ہے نواخل میں کچھ طور ہوتا ہے اس لیے فرض کے رقطے تدریل ہوں یا فرض کی رختیں چار ہوں پہلی دو رقطوں میں فاتحہ اور سات صورت اور بھی آخری دو رقطوں میں صرف فاتحہ ساتھ کی صورت نہیں ہوتی یہ فرق کیوں ہے تاکہ پتا چلا کہ فرض ہے نفل نہیں ہے فرضوں میں اختصار ہوتا ہے اور نفلوں میں کچھ ہوتی ہے یہ فرق کرنے کے لیے اللہ نے ترتیب بنا دی ہے تو تم قرآن کریم میں پورا قرآن ہر نقط میں پڑھو اللہ نہیں پڑھ سکتے فرمائے میں قرآن کا خلاصہ پڑھو یہ قرآن کی طرح ہے اور وہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے توجہ رکھنا وہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے وہ صورت الفاتحہ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب آدمی خود قرآن نماز پڑھے تو پھر فاتحہ خود پڑھے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور جب امام کے پیچھے کھڑا ہو تو پھر امام پڑھ لے اور یہ نہ پڑھے توجہ رکھنا یہ بات میں نے کیوں شروع کی ہے جب ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں اس لیے میں بات سمجھانے لگوں جب دلیل پیش کرتے ہیں امام کے پیچھے خاموش رہیں امام کے پیچھے کچھ نہ پڑے دلیل قرآن کریم میں ہے اب وقت نے میں اس پہ پوری بات کرتا کہ امام کے لیے یہ آیت ہے مختدی کے لیے یہ آیت ہے دونوں کے لیے یہ آیت ہے نماز تین قسم کی ہے نمبر ایک منفرد نمبر دو مختی نمبر دو امام اللہ نے تینوں کے لیے الگ الگ, الگ آیت قرآن کریم میں نازل فرمائی ہے امام کے لیے لا جہار کے سلادے یہ توجہ رکھنا مفتزی کے لیے حضاق القرآن فسط میں اولا اور منفرد کے لیے فخر ما ماتی اللہ نے ہر ایک الگ الگ اب یہ کیسے ہے اس کو صرف سمجھانے کی ضرورت ہے لیکن یہ ذہن نشین فرما لیں ہمارے مسلک پہ دلائل بڑے کھلے ہیں امام کے لیے الگ گائے مختلی کے لیے الگ گائے منفرد کے لیے الگ گائے اب اللہ نے قرآن میں نہیں چھوڑا تو جب ہم کہتے ہیں کہ امام جب قرآن کریم پڑھے تم خاموش رہا کرو بھائی دلیل قرآن کریم میں ہے قرآن فسط میں حمود امام احمد بن حمبل فرماتے ہیں اجمانا صولہ اندرت صلاح یہ آیت نماز کے بارے میں ہے کہ جب امام قرآن پڑھے تو تم سنا کرو اور خاموش رہا کرو اس لیے جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور خاموش رہو بعض لوگ کہتے ہیں یہ نماز اس کے بارے میں ہے جو فجر مغرب اشاقی ہو امام قرآن پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں زور اثر میں امام قرآن پڑھتا ہے ہم سنتے ہی نہیں ہیں اب تو امام کے پیچھے قرآن پڑھ لینا چاہیے اس کا جواب علامہ نسوی رحمہ اللہ نے تفسیر مدارک میں دیا ہے نماز کی دو قسمیں ہیں ایک نماز جہری اے نماز سردی جہری نماز جس میں امام اونچی آواز سے قرآن پڑھے فجر مغرب اشا نماز جس میں امام قرآن آہستہ پڑھے زہر و اثر کی نماز تو چونکہ نماز دو قسم کی ہیں اللہ نے اس آئت میں حکم بھی دو قسم کے دیے ہیں فصلہ یہ جہری نماز کے لیے ہے انسط یہ سیدھی نماز کے لیے ہے کیا معنی اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو پھر توجہ کیا کرو تم سنا کرو یہ سنتا آدمی تب ہے جب خاموش بھی رہے اگر خاموش نہ رہے اسے سننے والا کوئی نہیں کہتا میری ان سے میں سن رہا ہوں آپ سب نے کہنے آپ سن نہیں رہے آپ آگے سے بول رہے ہیں آپ چپ ہوں گے تو تو سنیں گے نا بتا چلا کہ سننے کو چپ رہنا لازم ہے تو جب یہ فرما دیا سنو پھر ان سے دکھوں فرمایا اور چپ رہو علامہ نشوی نے جواب دیا ہے کیونکہ نمازیں دو قسم کی ہی ہیں اب آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جب امام قرآن پڑھے تمہیں آواز آ رہی ہو اجتماع قرآن سنا کرو اور جب امام قرآن پڑھے اور تمہیں آواز آ رہی ہو تم سن نہیں سکتے وہ ان سکھو اب چپ رہا کرو تو جہری نماز کے لیے سنا کرو چپ تو رہنا ہے اور سیدھی نماز کے لیے اور سنا کرو نمازیں دو قسم کی تھی اللہ نے حکم دونوں قسم کے عطا فرما دیے آپ یہ اندازہ فرمائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مسلک پہ دلائل کتنے مضبوط ہیں خود قرآن کریم میں تو جب ہم نے کہا قرآن پڑھا کرو کیا بے شخص مجھے کہنے لگا کہ جب قرآن پڑھا کرے امام کو سنا کرو وہ تو ہم بھی سنتے ہیں میں نے کہا آپ تو نہیں سنتے جب امام قرآن پڑھتا ہے آپ تو امام کے پیچھے بولتے ہیں اس نے کہا نہیں مولانا صاحب جب امام صورت الفاتحہ پڑھتا ہے ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں اور جب امام قرآن شروع کرتا ہے پھر ہم امام کے پیچھے چپ ہو جاتے ہیں میں نے کہا سورت الفاتحہ یہ قرآن نہیں ہے اس نے کہا یہ قرآن نہیں ہے میں نے کہا کیوں قرآن نہیں ہے اس نے کہا یہ ام الق ہے آپ حدیث میں دیکھ لو اللہ کے نبی نے فاتحہ کو قرآن نہیں فرمایا بلکہ فاتحہ کو ام الق فرمایا تو قرآن کریم میں یہ نہیں ہے کہ جب ام القرآن پڑھا جائے تو مسئلہ کرو قرآن میں جب قرآن پڑھا جائے سنا کرو ام القرآن امام پڑھتا ہے تو ہم سنتے ہیں اور جب قرآن پڑھتا ہے تو ہم ہم خاموش ہو جاتے ہیں آیت عمل تو ہم بھی کرتے ہیں اب دیکھو بظاہر کتنی مضبوط دلیل ہے میں نے اسے کہا اچھا یہ بتائیں حضرت آدم انسان ہے یا ابل انسان ہے عجیب حضرت امی حبا انسان ہے یا ام الانسان انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے یا سید البشر ہے ان دیکھا یہ پوچھنے کی بات ہے اگر اللہ کے نبی بشر نہ ہوتے تو سید البشر کیسے ہوتے آدم انسان نہ ہوتے اب ال کیسے ہوتے اما ہوا انسان نہ ہوتی ام ال انسان کیسے ہوتی میں نے کہا روح بشر نہ ہوتے تو سید البشر کیسے ہوتے آدم انسان نہ ہوتے ابوال انسان کیسے ہوتے تو پھر ہم بھی آپ سے پوچھتے ہیں فاتحہ قرآن نہ ہوتی تو ام القرآن کیسے ہوتی حبا پہلے انسان پھر ام ال انسان ہر آدم پہلے انسان پھر ابل الانسان حضور پہلے بشر پھر سید البشر فاتحہ پہلے قرآن پھر ام القرآن پہلے قرآن پھر اب دیکھیے اب دلیل سمجھنے سے اکلی بات نہیں ہے میں نے کہا آپ فاتحہ کو ام الق کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کالی حدیث میں میں نے کہا میں فاتحہ قرآن کہتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں تو پہلا نمبر قرآن کا اور دوسرا نمبر حدیث کا قرآن کریم میں ہے بلاقد آتی کا صبح من المسانی بال العظیم تو قرآن نے فاتحہ کو قرآن کہا ہے اللہ کے نبی نے فاتحہ کو ام الق کہا ہے تو یہ پہلے قرآن ہے پھر ام القرآن ہے تو یہ قرآن پہلے ہے پھر عمر قرآن ہے کہا جی دلیلیں ہوتی ہیں ایک اور دلیل میں نے کہا وہ کون سی روز نے کہا جی ہماری دوسری دلیل یہ ہے کہ فاتحہ قرآن نہیں ہے یہ دلیل اتنی سخت ہے کہ ہم جیسا چھوٹی سطح کا مولوی اس کا جواب نہیں دے سکتا عوام کے تو بڑا مشکل ہے یہ ایسا ان کا تھینک ٹینک ہوتا ہے جو بیس کے مشورہ کرتا ہے بھائی کون سا سوال مارکی میں کون سا اعتراض لائیں کون سا شوچا چھوڑیں کہ جس کے لیے الجھن ان میں پیدا ہو دوسرا سوال جو میں آپ سے سوال کرتا ہوں پھر آپ ان کا سوال سمجھ آئے گا آپ بتاؤ قرآن کریم توجہ رکھنا قرآن کریم کے کتنے پارے ہیں سوچ سمجھ کر جواب دینا کتنے پارے ہیں پہلا پارا کہاں سے شروع ہوتا ہے علیہ مین دوسرا تیسرا آخری سرک الفاظ کی درج مین سوال ہے ان کا قرآن, قرآن کے لیے کتنے پارے ہیں پہلا پارا کہاں سے فاتح کی طرح آپ کہتے ہیں فاتحہ قرآن ہے ادھر کہتے ہیں قرآن کے پارے تیس ہیں پہلا علیہ فلام میں شروع ہوتا ہے تو فاتحہ کو آپ نے قرآن سے نکال دیا نا یہ سوال ہے میں مذاق نہیں کرتا جب آپ کسی باہر نکلو گے نا ابھی تم مدرسے میں ہو ابھی امام کے پیچھے بیٹھے ہو ابھی تم باہر نہیں نکلے جب تم جاؤ گے تو میں اندازہ ہوگا فتنے کس طرح برباد کرتے ہیں انسان میں نے اس پوچھا قرآن کریم کی صورتیں کتنی ہیں آپ بتاؤ ایک سوچو میں نے کہا پہلی فاتحہ میں نے کہا جب قرآن نہیں تو پہلی سورت کیسے پڑ گئی ہمارے سوال کا کیا بنا میں نے کہا ہمارے سوال کا کیا بنا تمہارے سوال کا بنانا ہے تو کچھ ہمارے سوال کا بھی بناؤ نا ہمارے سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اور انشاءاللہ نہیں ہے ہمارے سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے جب قرآن کی صورتیں 114 ہیں تو پھر فاتحہ قرآن نہیں ہے تو پہلی سورت کیسے بن گئی ان کے سوال کا جواب ہمارے پاس ہے یہ بات توجہ سمجھنا میں نے کہا قرآن کریم یہ پورے قرآن سورت الفاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے پورے قرآن کا سوال کا جواب سمجھنا پورے قرآن کا پورے قرآن میں اللہ نے چھ مضامین بیان فرمائے نمبر ایک توحید نمبر دو رسالت نمبر تین قیامت نمبر چار احکام نمبر پانچ ماننے والے نمبر چھ نہ ماننے والے الحمدللہ رب العالمین توحید مالک یوم الدین قیامت عیا کا نابو احکام سرات الزینام تعلیم رسالت اور ماننے والے غیر المعضوب علیہم الفانی نہ ماننے والے میں نے کہا پورے قرآن میں اللہ نے چھ مضامین بیان فرمائے نمبر ایک تو ہی نمبر دو رسالت نمبر تین قیامت نمبر چار افکام نمبر پانچ ماننے والے نمبر چھ نہ ماننے والے اور ان سارے مضامین کو سمیٹ کے صورت الفاتحہ میں رکھ دیا اور صورت الفاتحہ کو پورے قرآن کا خلاصہ بنا دیا ہے میں نے کہا بات سمجھنا اللہ چاہتے ہیں کہ جب بنا نماز پڑھے تو نماز میں مجھ سے بات کرے اور بات کے لفظوں میں کرے میرا کلام نماز میں کھڑے ہو کے مجھے سنائے میرا کلام مجھے سنائے اللہ آپ کا کلام تو بہت لمبا ہے ہم کیسے سنائیں تو اللہ نے فرمایا سورت الفاتحہ ہر حاض میں پڑھنی ہے یہ قرآن کا خلاصہ ہے تھوڑا سا قرآن ساتھ اور بھی پڑھ دینا ہے تو مطلب کیا ہوا اگر صورت البقرہ دیکھو اس کو اڑھائی پاروں میں پھیلایا آل عمران دیکھو دو پاروں میں پھیلایا سورت النساء دیکھو اس کو پاروں میں پھیلایا لیکن سورت الفاتحہ کا معاملہ الگ ہے ہم کہتے ہیں بکرا کا تعلق چڈائی پاروں سے ہے صورت عال عمران کا تعلق تیسرے چوتھے پارے سے ہے صورت المثاح کا تعلق چوتھے پانچیں چھٹے سے ہے آگے صورت المائدہ کا تعلق چھٹے ساتویں سے ہے تو ہر سورت کا تعلق قرآن کے کچھ پاروں سے ہے لیکن فاطح کا تعلق ایک سو تیرہ صورتوں سے ہے تو سورت الفاتحہ الگ کیوں لکھی ہے ایک الگ کیوں لکھی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں تیس پارے یہ بھی حدیث میں نہیں ہے قرآن کریم کے تیس پارے ہیں یہ قرآن کو یاد کرنے کے لیے تیس باروں اور ایک فاتحہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے تیس باروں سے فاتحہ الگ کیوں رکھی ہے اس لیے کہ فاتحہ کے تعلق ہر سورت سے ہے جب آپ رمضان میں تراوی پڑھانا شروع کرتے ہیں تو ہر وقت میں فاتحہ پھر سورت فاتحہ پھر سور فاتحہ پھر سور تو فاتحہ کے تعلق لو ایک سو تیرہ سور ہے اس لیے فاتحہ الگ کی ہے تیس پارے الگ کیے ہیں تو قرآن صرف تیس پارو کا نام نہیں ہے سورت الفاتحہ اور تیس پاروں کا نام ہے یہ فاتحہ الگ کیوں رکھی ہے اس لیے کہ یہ خلاصہ ہے اور باقی تفصیل ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں میں کہہ دو ایک گھنٹے کا بیان ہوگا اور تین سیکنڈ کا خلاصہ ہوگا تو کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا کہ مولانا صاحب نے ایک گھنٹہ بیان کیا ہے سب کہیں گے ایک گھنٹہ اور تین سیکنڈ بیان کیا ہے کیا مطلب کہ بیان بھی بیان ہوتا ہے بیان کا خلاصہ بھی بیان ہوتا ہے ایک سو کا قرآن بھی قرآن ہے اور فاتحہ بھی قرآن ہے اس کو الگ رکھا اس کا تعلق تو فاتح نکل گئی میں نے کہا تو نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ پورا قرآن کتنا ہے تو نے پوچھا, قرآن میں پارے کتنے ہیں ہم نے کہا تیس ہے اس کا مانا یہ نہیں تھا کہ فاتح قرآن میں نہیں تھی کہتا قرآن شروع کہاں سے ہے ختم کہاں سے ہے تو ہم آپ کو کہتے ہیں ہاں جی قرآن کریم شروع علی الحمد سے ہے اور ختم جمنس پر ہے جیسے کو بند آپ سے پوچھے بھائی آپ کے جامعہ یہ جو دار العلوم مدرسہ ہے بتاؤ اس مدرسے میں یہ درجۂ کتب کی کلا سے کتنی ہے آپ کے ذریعے اتنی تو میں کہ مدرسے سے نکل گیا بھائی آپ نے یہ تو نہیں پوچھا کہ دال کتنا ہے آپ نے پوچھا درست کتب کی کتنی ہیں تو ہم نے جواب دے دیا آپ نے یہ نہیں پوچھا پورا قرآن کتنا ہے آپ نے پوچھا قرآن میں پارے کتنے ہیں ایک یا قرآن میں پارے کتنے ہیں ایک یا پورا قرآن کتنا ہے جب لوگ یہ پارے کتنے ہیں تو جواب تیس آئے گا اور جب تو پورا قرآن کتنا ہے تو ایک جمع تیس پارے رہے <تصفح> کتنی ہے <تصفح> اگر یہ فاتح سورت قرآن کی نہیں ہے ایک سو چودہ کیسے ہیں دیکھو الجھن تو نہیں ہے نا میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ سورت الفاتح پورے قرآن کا بولو پورے قرآن کا پورے قرآن کا خلاصہ یہ سورت الفاتحہ ہے قرآن کریم میں صرف سمیت کر بات کہہ رہا ہوں میں آخر میں تین سیکنڈ میں بیان کا خلاصہ یاد کراؤں گا انشاءاللہ شاء یہ قرآن کریم صورت الفاتحہ یہ پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ خلاصہ کیسے ہے بیک ایک بات کو پھیلائیں یہ گھنٹے کا کام نہیں ہے یہ گھنٹوں کا کام ہے صرف ایک بات یہ جی مشین آج کی مجلس میں فرما ہمارا آج کا بیان یہ مدرسے کا ہے ارے محتوم صاحب دامد برکات میں تعلق مدرسے سے بھی ہے سکولوں سے بھی ہے کالجوں سے بھی ہے یونیورسٹیوں سے بھی ہے ہمارے مدرسے کی حیثیت کیا ہے اور سکول کی حیثیت کیا ہے دونوں میں ذرا فرق سمجھیں یہ فرق سمجھ لیں گے الجھن کبھی نہیں ہوگی مدرسے میں مال کیا تیار ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں گے الجھن کبھی نہیں ہوگی ہمارے مدرسے میں کیا بنتا ہے ہم مدرسے میں کیا پڑھاتے ہیں ہم مدرسے کیوں بناتے ہیں اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے مدرسے کیوں بناتے ہیں آپ نے جواب میں آیت پڑھنی ہے مالک یوم الدین بس وہ بندہ پوچھے گا بھائی ہمارا سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے مدرسوں میں کیا پڑھاتے ہیں مدرسوں میں کیا بناتے ہیں مدرسوں میں کیا کام ہوتا ہے آپ کو یہ یوم الدین مالک یوم الدین کا معنی یہ ہے اللہ قیامت کے دن فیصلے فرمائیں گے فیصلے دنیا میں کرنے والے دو قسم کے افراد ہوتے ہیں بعض وہ جو فیصلہ کرتے ہیں جج بن کے اور بعض وہ جو فیصلہ کرتے ہیں مالک بن کے اللہ نے مالک یوم الدین فرمایا قاضی یوم الدین نہیں فرمایا اللہ قیامت کے دن فیصلے فرمائیں گے تو جج اور قاضی بن کے نہیں اللہ مالک بن کے فیصلے فرمائیں گے جج کی عدالت کا طریقہ اور ہوتا ہے مالک کی عدالت کا طریقہ اور ہوتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے خدا نہ کرے توجہ رکھنا دونوں میں فرق کیا ہے کہ اگر چوری ہو جائے اور آپ چوری کے کیس کو جج کی عدالت میں لے جاؤ تو جج قانون کو دیکھتا ہے مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا مالک قانون کا پابند نہیں ہوتا فیکٹری میں چھ ماہ سے چوری ہو رہی اور مالک نے فیکٹری کے منشی سے کہا کل تم تلاش کرو چوری کہاں سے ہوتی ہے چوری کون کرتا ہے تو اس نے محنت کر کے چور کو پکڑا اور چور کو پکڑ لیا تو مالک نے اس پر کیس کرو عدالت میں جاؤ ایف آئی آر درج ہو گئی عدالت میں کیس چلا گیا نے کیس سنا اور چھ ماہ کے بعد چور کو بری کر دیا یہ منشی کھپ ڈالتا ہے منشی شوق ڈالتا ہے کہ جج کون ہوتا ہے بری کرنے والا میں نے جو مال تھا برآمد کر کے پیش کیا میں نے گواہیاں بھی پیش کی ہیں میری گواہی میں سکھم نہیں ہے تو جج نے کیسے بری کر دیا کیوں جج قانون کا پابند ہے لیکن مالک قانون کا پابند نہیں ہے اور اگر یہ مالک یہ کہے اس کو میرے پاس لاؤ فیصلہ میں کروں گا کہ ہم منشی چور کو پکڑے سامان بھی لے آئے اور گواہ بھی لے آئے اور مالک کی عدالت میں لائے مالک نے کہا یہ اس نے چوری کیا جی ہاں گواہ کیا ہے جی اس نے حتیٰ کہ وہ چور اقرار بھی کر لے کہ میں نے چوری کی ہے اور مالک پھر کیا دے جو میں نے تمہیں بری کر دیا اب کھپ ڈالے تو نہیں جا سکتا منشی کے آپ کون ہوتے ہیں اس کو بری کرنے والے تو جج کہے گا جو میں اپنی پنجابی زبان میں کہتا ہوں تو فیکٹری دا پیو لگنے تو فیکٹری کا باپ لگتا ہے میرا دل کرے سزا دو میرا دل کرے میں بری کروں میں جج نہیں ہوں میں مالک ہوں جج قانون کا پابند ہے مالک قانون کا پابند نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین ہم جو قیامت کے فیصلے کریں گے تو مالک بن کے کریں گے جج بن کے نہیں کریں گے اللہ چاہے تو قانون کو دیکھیں سزا دے دیں اور شاید تو شان مالکیت کو دیکھیں تو بری فرما دے مالک اور قاضی کی عدالت میں دوسرا فرق کیا ہے جو میں نے مدرسے والے سوال کا جواب دینا ہے خدا نہ کرے بندہ قتل ہو گیا ایف آئی آر کٹ گئی ایس ایچ او نے بندہ گرفتار کر لیا عدالت میں پیش کیا کیس چلتا رہا اور عدالت اس کو ماتاہ سیشن یا اسپیشل کورٹ نے اس کو سزائے آپ گھر نہیں بیٹھے اس کے خلاف ہائی کورٹ گئے ہیں ہائی کورٹ نے سزائے موت کو بحال رکھا ہے پھر اس کے خلاف سپریم کورٹ گئے ہیں اس نے سزائے موت کو بحال رکھا پھر صدر مملکت کے پاس جاتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر ممنون ہے ہمارے اوپر آپ احسان ایک اور اب یہ توجہ رکھنا فرق کیا ہے یہ جو ہمارا عدالت ہماری عدالت سپیشل یا سپیشل کورٹ یا سیشن وٹ اس نے قانون کے مطابق فیصلہ کیا ہائی کورٹ میں قانون استعمال ہوا سپریم کورٹ میں قانون کی جنگ ہے اور قانون کی جنگ کے لیے ہمیشہ وکیل آتے ہیں آپ کا اصل کورٹ میں بھی وکیل تھا ہائی کورٹ میں وکیل سپریم کورٹ میں وکیل لیکن جب آپ کا کیس چلا گیا صدر مملکت کی عدالت میں صدر مملکت کو ملک کہتے ہیں بادشاہ اس کی عدالت میں وکیل کوئی نہیں جاتا ہم کیس لڑنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارے بچے نے قتل کیا تھا عدالت نے سزا دے دیا ہے لیکن آپ کے پاس اختیار ہے آپ چاہیں تو اس کو بری کر سکتے ہیں تو وہاں وکیل نہیں جاتا وہاں کون جاتا ہے صدر مملغت ممنون کا دماد دیکھو اس کا بہنوئی دیکھو براد نسبتی دیکھو اس کا سسر دیکھو قوم کا بندہ دیکھو ان کی جماعت کے امبی اے دیکھو کیا مانا وکیل نہیں جائے گا اب آپ سفارسی تلاش کریں گے معلوم ہوا کہ جب جج کی عدالت میں کیس جائے تو پھر وکیل پیش کرتے ہیں اور جب مالک کی عدالت میں کیس جائے تو پھر سفارشی پیش کرتے ہیں ہم نے اللہ کی عدالت میں جانا ہے اور ہر کسی نے جانا ہے تو قیامت کو خدا کی عدالت یہ جج کی عدالت نہیں ہوگی یہ مالک کی عدالت ہوگی ہمیں اس عدالت میں وکیل نہیں چاہیے جو سکول میں بنتے ہیں ہمیں اس عدالت میں سفارشی جائیے جو مدرسوں میں بنتے ہیں <تصفح> اللہ کی عدالت میں وکیل آئیں گے یا سفارشی آئیں گے سکولوں میں وکیل بنتے ہیں سفارشی نہیں بنتے اور مدرسوں میں وکیل نہیں بنتے سفارشی بنتے ہیں آپ جنا کھل کر وہ نا ہم کیا بناتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہم کرتے کیا ہیں اس ریشر مندہ ہوتے ہیں ججٹتے ہیں درپوگ بنے پھرتے ہیں صفائیاں دیتے پھرتے ہیں جب یہ بتو ہم کیا کرتے ہیں تو پھر صفائی دینے کا فائدہ نہیں کھل کر کہو بھائی جو مال مدرسے میں ہے وہ سکول میں نہیں ہے ہم سکول کے مخالف نہیں ہیں اللہ کی قسم مخالف نہیں ہیں ہم تمہارے کرسیاں میز اور ایسی کمرے کلاس روم برداشت کرتے ہیں تم ہماری چٹائیاں ہمارے ڈیکس یہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے یہ ہمارے دسترخوان تم بھی برداشت کرو میں صرف بتا رہا ہوں قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بھوکل آئیں گے یا شفا آئیں گے وہاں وکیل نہیں آئیں گے بلکہ سفارشی اور میرا جملہ سمجھنا پاکستان نہیں دنیا کسی ملک میں کسی بھی جج کی عدالت میں وکیل اسے چاہیے توجہ رکھنا جج کی عدالت میں وکیل اسے چاہیے کہ جس پر یہاں کیس بنے جس نے جج کی عدالت میں جانا ہو ہر بندے پر دنیا کی عدالت میں کیس بنتا ہے بتاؤ ہر بندے پر کیس بنتا ہے ہر بندہ یہاں جج کی عدالت میں جاتا ہے وکیل ہر بندے کی ضرورت ہے توجہ رکھنا وکیل کسی کسی کی ضرورت ہے کسی جس پر کیس بنے جج کی عدالت میں جانا ہو اور اللہ کی عدالت میں سب نے جانا ہے اور وہ جج کی عدالت نہیں بلکہ مالک اور مالک کی عدالت میں کس کو پیش کرتے ہیں سفارسی تو جج کی عدالت میں وکیل اسے چاہیے جس نے جج کی عدالت میں جانا ہے اور مالک کی عدالت میں سفارسی اسے چاہیے جس نے مالک کی عدالت میں جانا ہے تو جج کی عدالت میں کسی کسی میں جانا ہے لہذا وکیل کسی کسی کو چاہیے اور مالی ادارت میں سب نے جانا ہے لہذا سفارشی ہر کسی کو چاہیے ہر, گر, ہر گھر میں اسکول میں جانے والا بچہ نہ ہو تو فرق نہیں پڑتا لیکن ہر گھر میں مدرسے کا بچہ نہ ہو تو فرق پڑتا ہے کیوں اسکول والا ہر کسی کی ضرورت نہیں ہے اور مدرسے والا ہر کسی کی ضرورت ہے ڈاکٹر مدرسوں میں نہیں بنتے سکولوں کالجوں میں بنتے ہیں ڈاکٹر وہاں بنتے ہیں بالغ بیمار ہو گیا کراچی بڑے اسپتال میں داخل کراؤ جو آپ کے یہاں بڑے ان کا میں نام نہیں لیتا غیروں کے اسپتالوں کے تعارف ہماری زبان پہ زیب نہیں دیتا مر جانا چاہیے ایسے اسپتالوں میں جانے کی بجائے مر جانا چاہیے ایسے اسپتالوں میں جانے کی بجائے جس کا پیسہ غیر ہو جاتا ہے ہم سے وہ ان پڑھ اچھے ہیں وہ بوڑھے ان پڑھ جو دیہاتوں میں رہتے ہیں آپ نہ فرمائے کراچی والوں ان کا ایمان آپ سے تگڑا ہے دیہات کا بوڑھا بیمار ہے علاقے میں قادیانی ڈاکٹر ہے ابا جی علاج کراؤ میں نہیں کراؤں گا بیٹا کیوں میں نے رات کو بھیتر پڑے ہیں دوسرا ابا جی علاج کراؤ میں نہیں کراؤں گا کیوں میں اتر رات کو بھیتر پھر پڑنے ابا جی بھیر کا دعا علاج سے کیا تعلق ہے کیا بیٹا رات میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے نخلو و میں نکھل اللہ تیرے باغی کے قریب نہیں جاؤں گا اس بےمان سے علاج کرا دیا خدا پوچھیں گے رات وعدے کرتا صبح توڑتا تھا میں جواب کیا دوں گا میں مر جاؤں گا اس باوی کے پاس نہیں جاؤں گا آپ ناراض نہ ہوں ہم علماء کی حیرت مرتی ہے عوام کے عقیدے تباہ ہوتے ہیں تھوڑی سی بیماری آتی ہے غیروں کے اسپتال میں جا کر وہاں سے جنازہ اٹھ جاتا ہے وہاں سے زندہ واپس آئی تو پھر بھی ہے کوئی گارنٹی ہے وہاں سے واپس آنا اپنے کمزور اسپتالوں میں علاج کراؤ غیروں کے پاس جانے سے بہتر ہے مر جاؤ جان خدا کے حوالے کر دو جب میں مولوی ہوں میں مختا ہوں میں یہ کام کروں گا میری عوام کیسے نفرت کرے گی ان سے ایسے ہی نے عقیدے کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے اللہ نے ناراض رہ میری بات پر یہ فرض نہیں کہ میری بات آپ ضرور مانیں ہر کسی کا درد ہر کسی کسی میں ماننا نہیں ہوتا ہر ایک اپنا ذوق ہوتا ہے تو اسکول میں کون بنتا ہے ڈاکٹر اب بڑے ہسپتال میں لے کر گئے جواب دے دیا انگلینڈ لے جاؤ جواب دے دیا امریکہ لے جاؤ علاج ہوتا رہا توجہ رکھنا والد صاحب انتہائی نگہ کے وارڈ میں ہے علاج جاری ہے آٹھ گھنٹے پریشر ہوتا رہا ڈاکٹر باہر آیا منہ لٹکا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کہ سوری ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن آپ کے ابا کی جان نہیں بچا سکے کراچی کے لوگوں کو ایمان سے بتاؤ جب ڈاکٹر یہ کہہ دے میں جان نہیں بچا سکا تو اس سے بڑا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں یا واپس اپنے محلے کے چھوٹے سے مدرسے سے رابطہ کرتے ہیں. بتاؤ مدرسے میں جاؤ کالی صاحب سے کو بچوں سے کو یاسین پڑھ دے ہمارے ابے کی بخش ہو جائے اس کا معنی یہ ہے جہاں کالج کا ڈاکٹر جواب دیتا ہے وہاں مدرسے کے بچے کا کام شروع ہوتا ہے جہاں وہ جواب دیتے ہیں پھر ہماری باری آتی ہے اب مولانا صاحب اپنے بچوں سے کو ہمارے ابا کے لیے کچھ کریں اللہ نے یہ بات سمجھ نہیں کی توفیق دے پشاور میرا سفر تھا میں مسلم لیگ کاخلی پی پی نون کیو ایم قیم. میں سیاست کی بات نہیں کرتا نہ یہ میرا مضمون ہے میں صرف بات سمجھانے لگا ہوں مجھ سے پیار کرنے والے ہر جماعت میں بلا مبالغہ میرے علم میں ہے ہر سیاسی پارٹی میں ہمارے اشاع کی تعداد جمع ہے پشاور گیا میرے میزبان تھے افریدی ہے تو پی ٹی آئی کا فارم پور کیا ہے میں نے کہا میں اس پہ تنقید نہیں کرتا آپ نے کیوں کیا ہے میرے تین سوال ہیں اس کا جواب آپ دو نمبر ایک نمبر ایک بیماری پر آپ کو اندازہ ہو کہ میری موت کا وقت قریب ہے ایمان سے بتانا تجھے وسیعت کا وقت مل جائے تو وسیعت تیری مجھ سے بھی دوستی ہے میرا شک ہے پی ڈی آئی کا کارکن ہے تجھے عمران خان سے بھی پیار ہے میرا سوال یہ ہے تجھے وسیعت کا موقع مل جائے اپنے گھر والوں کو وسیعت کیا کرے گا میں مر جاؤں تو میرا جنازہ مولانا محمد الیاز گھومن صاحب پڑھائیں یا عمران خان صاحب پڑھائیں ہنسنا نہیں ہے بات سمجھو میں نتیجے نہیں سنا میرے درد کو سمجھو میں نے کیا وسیعت کیا کرے گا کیا دیکھیے آپ بھی کروں گا میں نے کہا خود ہو جائے تیرے گھر والے عمران خان سے رابطہ کریں گے ہمارا بیٹا مر گیا اسالے سو کرو یا مجھ سے کریں گے تاجی آپ سے کریں گے میں نے کہا قیامت کے دن خدا تجھے اختیار دے دے چاہے تو مولانا ریاض بمن کے ساتھ کھڑا ہو جا چاہے تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا کس کے ساتھ کھڑا ہوگا کہا جی آپ کے ساتھ میں نے کہا دلائق پھر میرا فارم بول میں مذاق نہیں کر رہا آپ دیکھیں میری عادت ہے میں گفتگو ایسے کرتا ہوں کہ بندے کو بھر بوجھ نہ ہو بندہ ہنستا ہو بات کو قبول کرتا ہے ہنسانا میری عادت نہیں میں نے کہا بتا کس کو قبول کرے گا کہا جی مولانا صاحب آپ کو میں نے کہا پھر اس فارم کو پر کر جس میں تیری موت بھی ہے تیری قبر بھی ہے تیری آفرت بھی میں تمہیں کسی سیاسی جماعت میں شمولیت کی دعوت نہیں دے رہا نہ کسی سیاسی پارٹی پر اعتراض کرتا ہوں یہ فیصلہ کرو جینا کن کے ساتھ ہے مرنا کن کے ساتھ ہے مسلمان ہو تو قیامت اٹھنا کس کے ساتھ ہے میں خیر بات سمیٹ رہا ہوں میں نے کہا مالک یوم الدین ہمارے مدرسوں میں کیا بناتے ہیں سفارشی بتاؤ کیا بناتے ہیں اچھا ایک سوال کا مجھے آپ جواب دو یہاں سے صدر مملکت کراچی کے ہیں آج کل اسلام آباد میں ان سے آپ کو کام پڑ جائے اور آپ کو پتہ چل جائے ہمارے محتم صاحب کا صدر صاحب سے تعلق ہے آپ ان کو لے کر लिए तो کے لیے تو جہاز देंगे ٹکٹ آپ دیں گے یا खाना صاحب بتاؤ وہاں کھانا آپ کھلائیں گے आपका محتم صاحب کیوں آپ کا سفارشی ہے, ہے تو یہ جو مدرسوں میں بکرے لاتے ہیں ہمارے اوپر شان کرتے ہیں بھائی سفارسی کو کرایہ بھی دیتے ہیں سفارشی کو مزل کڑائی بھی دیتے ہیں سفارشی کو مال بھی دیتے ہیں تو جس جس کو یقین ہے نا یہ طلبہ ہمارے سفارشی ہیں اس نے اپنا بکرا ہمیں دیتے رہنا ہے یہ <تصفيق> <تصفيق> امریکہ پریشانی چھوڑ دے یہ حکومت پریشانی چھوڑ دے یہ فوج چھوڑ دے اس پریشانی کو جس نے مرنا ہے اور یہ پتہ ہے کہ میں نے مالک کی عدالت میں جانا ہے اور پتہ ہے سفارشی یا امداد الم میں ہے اس نے ان کی جیب گرم کرنی <تصفيق> سفار شریف نا صحیح تو ہم پہ احسان کرنا ہے ہمارے استاد شیو الرحمۃ اللہ میرا نا شرح میں تامل حضرت سے پڑھی ہے اور جتنا میں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے شاید کسی طالب علم اٹھایا یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے چہرے پر ایک بال بھی نہیں تھا بچہ تھا میں بے حد سے پیار کرتا تھا یہاں سے کلفٹن اندازہ کرو بنوریا سے بس پہ بس سے کلفٹن کلفٹن سمندر میں بٹھا کے میں استاد کو سیر کر تھا آج کے دور میں کوئی طالب علم یہ سوچ نہیں سکتا بینوریہ سے جمعرات کو ان کی لیڈی لیتا جب وہ ہاتھ اسکوٹ موٹر سائیکل ان کے پاس تھا سال کو پہاڑی اس کی پہاڑی پر لے جاتے جمعرات کو وہاں بیٹھ کو سعدوں کو ہم خوش کرتے تھے کبھی ہمیں کیلے کھلاتے کبھی لطیفے سناتے یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے اللہ گواہ ہمارے اساتذہ کی قدم روسی کر دیجا میری نصیحت یاد رکھ لو میں چھوٹوں شاید آپ اس کو قبول نہ فرمائیں علم میں برکت چاہتے ہو استاذ کبھی ناراض نہ کرنا مال میں برکر چاہتے ہو ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کر بس علم چاہتے ہو استاد کو خوش کر لو اور مال چاہتے ہو تو ماں باپ کو خوش کر لو میں بہت نکم آدمی ہوں اتنا دنیا میں کوئی غریب طالب علم نہیں ہوگا جتنا میں تھا یہ غربت کا خط انتہا ہے کہ میں کراچی پورا سال پڑتا اور ایک روپیہ مجھے گھر سے خرچہ نہیں ملتا تھا یہ غربت کا خطے انتہا کہ نہیں اس سے زیادہ حریف کو طالب علم نے دیکھا ہوگا لیکن بحمد اللہ تعالیٰ نہ میں نے اپنا استاد ناراض کیا ہے نہ ہی میں نے اپنی ماں اور اپنے باپ کو ناراض کیا ہے اگر کوئی استاد کبھی مجھ سے ناراض ہوئے بھی ہیں نا تو ہم نے معافی مانگ کے راضی کیا ہے کسی استاد کو ناراض ہو کر دنیا سے رخصت نہیں کی اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں کی تفیق فرما دے بس میں نے عرض کیا کہ فرشت مدرسوں میں کون بنتے ہیں یہ سفارشی اور یونیورسٹیوں میں کون بنتے ہیں ڈاکٹر وہ کسی کسی کی ضرورت ہے یہ ہر کسی کی ضرورت ہے میں سرگودا اپنے مدرسے بیٹھا تھا تو کراچی کی جماعتی انجینئر تو کچھ لوگ چلے جب یہاں سے لے جاتے ہیں میں اگر ہوں تو مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں میں شہر سے تھوڑا سا باہر ہوں لیکن باہر ایسا ہوں کہ رائے کی گاڑی روزانہ میرے گھر کے سامنے سے گزرتی ہے اس لیے مجھے ملنا مشکل نہیں رائے بین سے تو ملتے ہیں سرگودا سے میرے پاس آتے ہیں پھر وہاں سے گاڑی ان کو اٹھا کے رائے چلی جاتی ہے روڈ کے اوپر میرے پاس میرا چھوٹا بیٹا تھا تو ڈاکٹر انجینئر سے کہتے ہیں مولانا صاحب یہ سکول پڑھتا ہے میں نے کہا نہیں پڑھے گا میں نے کہا بالکل نہیں میں آپ کو منع نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں کیوں میں نے کہا یہ بتاؤ کہ میری زیارت کے لیے آپ تشریف لائے یہ آپ کی زیارت کے لیے میں گیا ہوں چاہ ہم آئے میں چاہتا ہوں کہ یہ نہ پڑھے یہ وہی پڑھے جو میں نے پڑھا آپ کے بیٹے وہ پڑھے جو آپ نے پڑھا ہے تاکہ آپ کے بیٹے اس کی زیادت کے لیے آتے اس نے آپ والا پڑھنا شروع کر دیا اس کو ملنے کے لیے کون آئے گا یہ میں غلط بات نہیں کہہ رہا یہ میں صرف کہتا ہوں طلباء کی زبان سے رالے ٹپکنی چاہیے اپنی زبان سے گرم کو چھوڑ دو خدا کی قسم من کانا کانا اللہ نکا علم کا ہونا تمہارے کام ہے دنیا والے تمہارے پیچھے چلانا میرے اللہ کا کام ہے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں انہوں نے کہا جانا ہے ہر کسی نے مرنا ہے ہر کسی کو سفارش کی ضرورت ہے اور یہ سفارشوں کا مجمع ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں میں نے عرض یہ کیا تھا جہاں سے بیان شروع کیا قرآن کریم کا خلاصہ صورت الفاتحہ ہے پورے قرآن کریم میں مضامین کتنے ہیں بولو کتنے ہیں چھ میں تھوڑا سا اور سمجھ لیتا ہوں کتنے مضامین ہیں نمبر ایک توحید نمبر دو آلائی رسال آلائی نمبر تین قیامت نمبر چار احکام نمبر پانچ ماننے والے نمبر چھ نہ ماننے والے یہ ہے خلاصہ اب ہم خلاصے کا خلاصہ نکالتے ہیں پہلے یہ دیکھ لینا میں نے آپ سے تین سیکنڈ کا وعدہ کیا تھا ہم اسے بھی چھوٹا لائیں گے ڈیڑھ سیکنڈ تو لائیں گے پہلے تین سیکنڈ جیل میں رکھ لو میں یا بیان شروع کرنے لگا ہوں آپ اس کو یاد کرنا پورے قرآن کا خلاصہ چھ مضامین ہیں توحید رسالت قیامت احکام ماننے والے نہ ماننے والے کتنے سیکنڈ لگے بھائی اتنا سر یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے پورے قرآن کا خلاصہ کتنے مضامین ہیں رسالت قیامت احکام ماننے والے میں نے بہت بات کو سمیٹا ہے خلاصے کا خلاصہ پورے قرآن میں دو مضمون ہیں نمبر ایک عقائد نمبر دو مسائل آدھے نا پورے قرآن کا خلاصہ قرآن میں کتنی چیزیں دو نمبر ایک عقائد نمبر دو تفصیلات ہیں عقائد کے دلائل مسائل کے دلائل عقائد نہ مانے تو یہ مانے تو یہ فلاں قوم نے مانا فلاں نے نہیں مانا اتنے ہیں خلاصہ عقائد اور اب اگلی بات سمے قرآن کریم کا خلاصہ دو چیزیں ہیں نمبر ایک عقائد نمبر دو عقائد میں بنیادی عقیدہ تو ہے مسائل میں بنیادی مسئلہ تقلید ہے عقائد میں بنیادی عقیدہ نبی کیوں آتا ہے مجھے مانو یا اللہ کو مانو قیامت کیوں ہے اللہ کو مانے گے تو یہ نہیں مانو گے تو یہ اصل کیا چیز ہے توحید اور مسائل میں اصل کیا چیز ہے تکلیف تکلیف کر لو آپ پوچھتے جو عمل کرتے رہو پوچھتے رہو عمل کرتے رہو پوچھتے رہو عمل کرتے رہو تو عقائد میں بنیادی عقیدہ توحید مسائل میں بنیادی مسئلہ صورت الفاتحہ آدی میں توحید ہے آدھی میں تخلید ہے الحمد رب المین الرحمٰن ابراہیم مالک نا میں کیا ہے؟, بولو، صراط یہ کیا ہے تقلید ہے یہ کیا ہے تقلید ہے تو آدی صورت میں توحید آدی میں ہمارے پنجاب کا مسئلہ ہے مجھے کراچی کا نہیں میں اپنا واقعہ سنانے لگا آپ اپنے فٹ کرنا میں شروع کرنا یہ ہمارے بارے میں تھا ہمارے یہاں پنجاب میں دو قبیلے ہیں دو گروپ ہیں دو فرقے ہیں دو تبر ہیں ایک ٹبر پوچھتا ہے آپ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی تھی ہم کہتے ہیں چی ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی تھی ہم کہتے ہیں نہیں تو تمہاری نماز قبول نہیں اور یہ خود کو کہتے ہیں تو ہی دی کیا کہتے ہیں دوسرا طبقہ ہاں بھائی آپ کے والد صاحب زندہ ہیں فوت ہو گیا تو آپ نے دیکھ چاول پکائی تھی جی پکائی تھی پر فات پڑی تھی نہیں پڑی تھی اللہ نے قبول نہیں کی ایسی ہی ہمارے پنجاب میں دو ٹبر ہیں ایک کہتا ہے امام کے بھی فاتحہ نہ پڑھو تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا اور دوسرا کہتا ہے بینگ پر فاتحہ نہ پڑھو تو اللہ چاول قبول نہیں کرتا جو یہ کہے امام کے بھی فاتحہ نہ پڑھو اللہ نماز قبول نہیں کرتا اسے کہتے ہیں فاتحہ خلف الامام والے اسے کیا کہتے ہیں بولو اور ایک کہتے ہیں دیگ پر فاتحہ نہ پڑو اللہ چاول قبول نہیں کرتا اسے کہتے ہیں فاتحہ اللہ تعام والے تو ہمارے ہاں ایک فاتحہ خلف ال والے ہیں ایک فاتحہ اور دونوں لڑتے ہیں ایک ہم تبدیل والے جو مار فاتحہ مارتے نہیں ہیں دونوں لڑتے ہیں دونوں لڑتے, لڑتے, لڑتے ہم لڑتے نہیں ہیں لیکن فرق کیا ہے فاتحہ توجہ رکھنا فاتحہ خلف الامام والا یہ توحید کو مانتا ہے تقلید نہیں مانتا آجی فاتح چھوڑ دی فاتحلہ کام والا یہ تقلید کو مانتا ہے یہ توحید کو نہیں مانتا فاتحہ اس نے بھی چھوڑ دی اس نے چھوڑی آدھی اس نے چھوڑی لڑتے دونوں ہیں ہم لڑتے نہیں ہیں فاتحہ پوری مانتے ہیں توحید بھی تقلید بھی ہم لڑتے نہیں پوری مانتے ہیں تو جو سب مانے وہ لڑنے والا ہوتا ہے تو ہم تو لڑانے والے نہیں ہیں جو کچھ مانے کچھ نہ مانے وہ توڑ والا ہے اور جو سب کچھ مانے وہ جوڑ والا ہے کہ ہم دیو بندی توڑ والے ہیں جوڑ والے آپ بتاؤ دیو بند والے توڑ والے جوڑ والے جوڑ یہ پوری دنیا کو بتاؤ کہ ہم جوڑ والے ہیں توڑ والے نہیں ہیں جو توڑ والے ہیں ان کو پکڑو جوڑ والوں کو کچھ نہ کہو ہمیں تو ملک میں چلنے دو تاکہ امت کو جوڑیں ہم جوڑتے ہیں امت کو توڑتے نہیں ہیں اللہ ہم سب کو جوڑنے کی تو فیط فرمائے اور توڑنے سے محفوظ رکھے باخرا الحمد للہ الحمد اللہ